أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله ولوینداری ترا ربد مِنَ می نو سیم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قذرع أخرج شكأه فآذره فَاسْتَغْلَفَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْثَ بِهِمُ الْكُفَّارِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِهِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا العظيم صدق الله مولانا العظيم ہمدو صنعت تمجید تنظیم اس مالک الملک رب العزت وحدہ لا شریک ملائق جس نے اپنی کمال شفقت اور مہربانی نال اپنے ناص خاص فضل و کرم دیتا ہے سان ایک ایسے نبی کی امت بنایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو نبی اپنی مثال آپ ہے جنہوں کا مرتبہ اور درجہ سید الرسل اور سید البشر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ساری کائنات دے دے سردار اور سارے دے سردار محمد ال رسول اللہ یہ اللہ کا سارے بہت بڑا کرم ہے بہت بڑا احسان ہے سڈے واسطے یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ سان یہ قدر کی توفیق اتاقا. کیونکہ اللہ داں وہ بندہ ہی معزز ہے محترم ہے جیڑا اللہ دھیت قدردان قدر بن جائے انسان مزید نعمت کا وعدہ ہے قدری اور نہ شکریہ اللہ پہلے دھیت بھی واپس لے جائے۔ ل ان شکر اندر فرمایا اگر تسی میرا شکریہ ادا میری دی قدر کرو گے <لَأزیدنَّكُم> انعامات اضافہ کردری کی نہ شکریہ اتر آئے شدید یاد رکھو اور میرا عذاب بڑا سخت ہے میری سزا بڑی شدید ہے اللہ سان سب نو محفوظ رکھے اور بچا سڈا سبق یہ چل رہی سی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یعنی اللہ کا پیغام اللہ دے دنیا تک پہنچان کی ذمہ داری محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونپ بھی گئی اور نبوت کا سلسلہ آپ سے اختتام پذیر ہو گیا اللہ نے ختم کرنا آپ نے سان ہر وہ بات دس دیتی ہے جیسے اللہ راضی اور خوش ہوندے نے اور ہر اس چیز تو آگاہ فرما دیتا ہے جہاں اللہ ناراض اور ناخوش یہ ہوں ذمہ داری ہے کہ او چیزاں تلاش کریے جہاں اللہ کی رضامندی اور خوشبو بنائے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی عطا فرمائے جنہ کی تاریف اور توصیف اللہ نے ایک ہی کی ہے کہ کافران واسطے بڑے سخت ہیں اللہ دے نافرمانا دے واسطے انہا دے دل اندر کوئی ترس اور کوئی کسے کے سمدہ نرم گوشہ نہیں لیکن آپس اندر بڑے شیر و شکر ہیں اتنے دن البڑے ہی حمدرد اور خیرخواہ ہیں انہاں نے نشانی اور غصف یہ بیانتی تھی فرمایا تراہم رکعا سجدہ اے دیکھنے والے اگر تو محمد دے نو دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد دیکھیں دیکھنا چاہیں اکثر وقت کس حالت اندر گزرتا نظر آئے گا وہ ان کدی اندر چکے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے سامنے سجدے اندر پائے انہوں کا اکثر وقت طریقہ یہ دسیا گیا ہے کہ جی تھی اللہ کی مندی اور خوشمتی حاصل کرنی ہے اپنے رب راضی کرنا ہے واسطے طریقہ یہ کہ رکو اندر جھک جاؤ اور سج کے گر جاؤ گویا امت ساری واسطے نمونا بنا دیا گیا اللہ کی کروڑا رحمت ہو جائے رکا سجدہ اے دیکھنے والے تو دیکھیں گا کہ وہ رکو اندر اور سجدے اندر اے نماز دے دو اہم رکم بیان کر دیتے اللہ با الفاظ دیگر اللہ اے فرما رہے نے کہ وہ فرضی نمازہ بھی وقت تے ادا کر دیتے تے نوافل بھی پڑھ دے رہے چنانچہ تحجتی نماز باسطے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مسجد اندر پہنچ دے اس طرح محسوس ہوتا جس طرح صبح ہو چکی ہو اور نماز کی تیاری واسطے لوگ مسجد اندر پہلی صف اندر جگہ حاصل کرنے پہ جگہ تھوڑی ہومید بار زیادہ جمع ہو جائے آ جائیے پیچھے ہی بہن کی کوشش کرنے ہوں. پہلی سف اندر اللہ کی خصوصی رقم اور پھر پہلی صفدہ بھی دائیں حصہ امام دے دائیں طرف جڑے نمازی ہوں انہوں نے اللہ دی مزید خصوصی رحمت نہ دی لیکن وقت کے آگے کچھوں آگے کسے مطریشان نہیں کرنا چاہیتا اور پہلے آگے کچھے بیٹھنا نہیں چاہیتا یہ آداب ہیں جڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا کہ پہلے آؤ کہ قریب ترین جگہ ہے امام دے بیٹھو پوسریا نواندے کوانی مجید اندر دوسرے مقام تھے اللہ نے عباد الرحمان یعنی رحمان بندے اللہ دے بندے اُن اور اُن او بھی ذکر دیتا ہے الرحمن يمشون رحمان دندیاں دی دیا نشانیاں کی نے على الارض ہو اللہ دی زمین تے نے تے بڑی نہیں اپنی کے آجزی ن چلتے ہیں جس طرح اللہ کروگ اور جلال دے تے پوری طرح چھا یہ تو مراد اے نہیں کہ وہ بیمار کی چال چلتے ہیں جس طرح کوئی بیمار چل رہا ہو نہیں بلکہ اللہ کے وجہ نظر ہو اور سے موجود اللہ کی زمین ہو آدمی اکڑتے چلے اللہ زمین کی زمین کا کی بگڑ جائے یہ اپنا نقصان ہے اللہ نے بروایا و الارض اے انسان میری زمین اندر اکڑ کے آج گردنا اکڑ ہونی. لا تم شرج مارا ہا متکبر بن کے اپنی گردن اکڑا کے نہ میری زمین اندر چل اخرے کل ارضا تیر چلن یہ جائے ولنگ کہ تیرا کد وہ سب پنج ساڈے جن آسا بنا دیتا ہے وہ نہیں رہنا ہے تو پہاڑا جن کا نہیں ہو جائے گا اکڑ کے چل اللہ کے ہاں متکبر اور مغرور شمار ہو جائے گا اور تکبر والے شخص نے جنت کی خوشبو بھی نہیں چنی اللہ نے اپنے بندیاں دی یہ نشانی جان کی تھی وہ آج بھی نل کسانی رستے اندر جس اور نا نال کوئی نال کوئی سلاما نال کوشش نہیں کر دے نال کوئی بحث اور جھگڑا نہیں شروع کر دیں بلکہ سلام کہ گزر جانے کی دسیا پر سجدن و رحمان دے بندے ایک حدیث اندر چار محمد اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کو چار کسی اپنا لو چار آسا اپنے آنکھوں پا لگو اور کوئی مشکل بات تھوڑی جی محنت اور کوشش کی جاؤ ان چون باتاں اور چون چیزوں دے دن اللہ اپنے ایسے بندے نو دیکھ کے حکم دین بولو جمنا تب سلام چار چیزاں سلام کثرت نسل والے اور قیمت لگ دل چو غلط قسم کا تصور جہاں ہے نا وہ کٹن دی ضرورت ہے جہاں شیطان نے پیدا کر دیتا ہے کہ سلام پہلے کہیے آدمی ہو جائے من وال نے سن سن کے عمل کیتا ہے بڑے ہی عجیب ہو گئی سنی حضرت ابو رضی اللہ اور ابو حریرا حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لو ہر دوسری آپ کی زبان جو جس نے یہ بات سنی کہ کسرت علیکم کیا کرو یہ عمل کر کے دکھایا مدینہ منورہ دی منڈی مسجد نبری کے قریب دی دی اثر, اثر تو دی اندر کا زور ہوئی چیزاں منڈی اندر وپاری لے کے آ اور خریدار بھی پہنچ جاندے اثر تو بعد زور ہوتا حضرت ابو رضی اللہ تعالی شخص نے دیکھ دیا کہ مندی لیا حضرت میں, تو اور فرمان نا میں کچھ نہ ہوتا ہے نہ میں دلوش. دا رش دا ہے میں جانا دائیں درخ، بائیں درخ، سامنے پچھے ہر پاسے بندے بندے رش کی وجہ نال میں جتوں گزرتا چاہتا السلام علیکم السلام علیکم شام تک میں اس ابھی عمل کرتا ہوں اور صرف السلام علیکم مرحمت اللہ بھی ملا پھر بھی نیکیاں دفعہ خوش قسمت آیا علیکم یا رسول اللہ لگو آشر تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا شخص آیا انہیں آ کے کہا علیکم ورحمت اللہ یا رسول اللہ, صلی اللہ آپ نے جواب اور فرمایا لہو اشرول تھوڑی جی دیر ہو گزری تیسرا شخص آیا کیا السلام علیکم و رحمت اللہ وبارکاتہ آپ نے اُنہوں جواب دے کے فرمایا لہو سلاسول جن نے پہلے آ کے اسلام علیکم صرف کیا فرمایا اللہ نے دس نیکیاں دے دی جن نے ورحمت اللہ نال ملا کے کیا سی فرمایا انو اللہ نے بھی نیکیاں دے دیتی جن نے وبرکاتہو نال ملا کے کیا سی فرمایا اللہ نے تی نیکیاں دے دیتی ہیں بھی اور تی نیکیاں اور بارہا اے عرض کیتی جا چکی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جس میں لے عمل نوں او دے عجر و ثواب نو نیکیاں دی تعداد نل ظاہر کر دے اور بیان فرما کہ ہر ذہن اندر اے سوال پیدا ہندہ سی کہ نیکی کی ڈی کو اڈی گی او دے لمبائی چوڑائی او دا حجم او دا وزن او دا دور و عرض کو کندا کو نیکی کی دی کو دی؟ ایک نیکی اچھیا گیا مل حسنتو یا رسول اللہ, اللہ نیکی کی ڈی کو اندی اے اللہ دی رسول صلی اللہ السلام علیکم قائم الجنین دس اللہ دے دن دائے وہ نیکی کنی بڑی ہوں دیئے فرمایا الحسنة ما بین السماء والعبس اوکم آقال صلی اللہ علیہ وسلم زمین طلع کے آسمان تک جنہ خلا ہے یہ سارے خلانوں پر انواستے جنی چیز چاہی دیئے ایڈی ایک نیکی بندی ہے السلام علیکم کے مقام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے دروازے کھڑے ہو کے فرمایا السلام علیہ لو اللہ جی رحمت ہو یہ اللہ تے رحمت ہو جائے او سن رہنے سارے کوئی جواب نہیں دیتا خاموش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر انتظار کر کے دوبارہ پھر فرمانے السلام علیکم یا اے ہو اللہ دی تو تڈے رحمت ہو جائے انہوں دوسرا سلام بھی سنیا لیکن چپ تیسری مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی تھی السلام علیکم یا تین دفعہ سلام کیا کوئی جواب نہ ملیا کہ آپ کو تو واپس جاؤ امت نو بھی یہی تعلیم دیتی ہے کہ جاؤ جا کے تین دفعہ دروازے السلام علیکم کہو اگر کوئی جواب نہیں ملتا تو خاموشی نل واپس آ جاؤ یہ دیتے عمل پیرہ ہندیاں واپس چل پہ وہ اندروں دیکھ رہا سی کسے سراپ کو کسے جگہ تو جس نے محسوس کیتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس تشریف لے جا رہے ہیں تے جلدی نال کھول کے پچھے دوڑیا اور عرض کیتی وعلیکم السلام یا رسول اللہ آپ واپس کیوں تشریف لے جا رہے ہیں فرمایا میں ایک دفعہ سلام کیا کوئی جواب دوسری دفعہ کیا کوئی جواب نہیں آیا تیسری مرتبہ کیا کوئی جواب نہیں ملیا کہ پھر میں واپس ہی جانا سی اے تعلیم ہے اللہ دی طرف اے حکم ہے وہ کہنے لگا اللہ دی قسم اسی تو اڑا پہلا سلام بھی سنے آئے دوسرا بھی سنے آئے تیسرا بھی سنے آئے جان بچ کے خاموش رہے ہیں کہ جنہی دفعہ آپ سلام پر کہو گے وہ نہیں اللہ دی رحمت ہوتے دیا وہ نیکی دیر اور آپ کی تلاش اندر تو میں عرض کر لگا چار چیزیں بیان فرمائی ہیں محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لوے اپنا شعار بنا لوے اپنی عادت بنا لوے کوئی شخص دے قیامت دے دن عوضہ انعام اے ملے گا کہ اللہ اس بندے نو دیکھ کے فرمان گے ادخل اب بالسلام میرے عرش دے ارشد کو گزر کے چل جنت اندر ان چ پہلی چیز کی دسی فرمایا دوسری حدیث اندر فرمایا کہ کسے نال جان پہچان یا نہ ہو جتھے ملو جنوں ملو جدوں ملو السلام والے یہ ایک توحفہ ہے جہاں ایک مسلمان دوسرے مسلمان نو اے دے تو بہترین تو ہو اللہ اللہ رحمت رحمت زندہ زندہ رہے ہو وہ تے اوتھے بھی اے دعا کر کے قبر اندر آ جان والے اللہ دی کی رحمت ہو جائے اگرچہ حدیث دا غلط مفہوم بیان کر کے لوگوں نے بڑے عجیب و غریب مسائل پیدا کر دیتے زین آنگر بڑی الجھن پیدا کر دیتی کہ دیکھو جی اگر قبر والے سنجے ہی نہیں تو انہوں نے سلام کی مطلب یہ دعا ہے جیڑی ایک مسلمان زندہ مسلمان واسطے بھی کردہ رہے اور فوت ہو جائے کوئی مسلمان تو نے فوت ہو جان تو بعد بھی یہ دعا جاری رہے السلام علیکم یا احل القبور اے قبر والے ہو اے دفن ہون والے ہو اے موت اختیار کر کے اتنے پہنچ جان والے ہو تو اللہ دی رحمت ہو جائے یہ دعا ہے اور پوری دعا کی سکھائی انتم سلف ہونا تھی سڈے تو ذرا پہلے اتنے آ گئے السلام علیکم یا احلد القبور اے قبراں لو اللہ کی تڈے رحمت ہو جائے الا کے کدوں اللہ کا اس تو پہلے بھی آل میں برسخ ملا دے رہے. وَإنَّا بكم انشاءاللہ اسی تو ہے پوری دعا جی محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کو گزردی ہو پڑھن دی تعلیم دیتی سکھائی کسرت کسی نل واقفیت ہوئے نہ ہوئے اکرائے السلام علی من عرفت ومن لم تعرف جان پہچان ایک پاسے سے رکھے جنوں ملو جب ملو جنوں ملو السلام حتیٰ کہ ایک حدیث اندر آنڈا کہ دو مسلمان آپس اندر کسی مقام دے باہر ملے السلام علیکم و علیکم السلام ہو چکی اندر آئے نے تو پھر ایک دوسرے نال آمنا سامنا ہو گیا پھر کہہ دین السلام وعلیکم وعلیکم السلام اللہ کی رحمت ہی نا جن بھی منگی جائے جن بھی کسی واسطے درخواست کی جائے دوسری چیز اطعم الطعام فرمایا کوئی غریب کوئی مسکین کوئی بخا کوئی محتاج کوئی مسافر مل جائے کہ ان کھانا کھلا لیا تکلفات اندر پہکے نہیں جو کچھ موجود ہوئے جو کچھ میسر ہوئے کھانا کھلا دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تکلفات بر طرف آپ زندگی مبارک دین نمونے سامنے رکھو کہ آپ بلکل قدی تکلف نہیں کی ایک دن صحابہ نے فرمایا رضوان اللہ علیہ کلر دیکھو جاؤ بھائی اپنا اپنا کھانا لے آؤ اٹھے ہر شخص اپنے اپنے گھر چلا گیا جو پکا سی جو موجود اپنے حصے کا لیا واپس مسجد نبی اندر پہنچ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو کچھ میسر سی اللہ نے دیا آپ بھی اپنا کھانا لے کے آ گئے جس ویلے سارے ساتھی جمع ہو گئے بیٹھو شروع تسی کھا رہا ہے. اسی اور جو مرضی کرتے رہیے سنت عمل نہیں الا چیز اے میرا ولیمہ ہے جہاں تسی کھا رہے کوئی ہے تکلف یہ ابھی تو نمائش نہ جن دیر کریے نمود نہ ہوا ریاکاری نہ کوئی کم مکمل ہی نہیں ایک دن اپنے گھروں ستو بنا کے آئے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سارے حاضرین ستو ایک ایک پیالہ پلا کے فرمایا یہ میرا ولیمہ سی اس قسم کی زندگی گزاری محمد رسول اللہ علیہ وسلم الطعام کھانا کھلا دیا کرو ایک شرط لگائی ہے کھانا لگائیے بارے میں فرمایا لا طعامک الا کا جس ویل کھانا کھلان لگو تے کوئی متقی اور پرہیزگار آدمی تلاش کر کے کھلایا جے کھان لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور کھا کے الحمدللہ اللذی وجعلنا من المسلمین پڑے لا اللہ تقیون تیرا کھانا کوئی متقی اور پرہیزگار کوئی اللہ کا نیک بندہ کھائے ذرا اپنے اپنے گریبان اندر چاقی اصل کہ ادت کرنے اور کنہ دیا دہت خانے پوچھے پوچھنے کی تک بے کو بے روزگاری دی بات ہو